روح روحی. قرآن کی جن آیات سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں مثل علم غیب پر تو ان آیات کو ہم پہلے ذکر کریں گے انشاءاللہ پھر وہ جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں ان کو ذکر کریں گے جی ہے علم غیب کا حاصل ہونا اور ایک ہے علم ذاتی کا حاصل ہونا عی کا حاصل انبیاء کو غیب کا علم حاصل ہے اس کا کوئی منکر نہیں لیکن انبیاء کو ذاتی علم حاصل ہے عطائی نہیں ذاتی کا مطلب ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں اس کو علم ذاتی کہا جاتا ہے تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو علم غیب ذاتی حاصل ہے یہ اس میں اندیشہ کفر ہے یہ غلط ہے انسان کو فرکت جا سکتا ہے اسی طرح انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو اللہ نے جتنا علم غیب دیا تھا ان کو اتنا علم حاصل ہے یہ عقیدہ ٹھیک ہے یہ تمام احسنت سنت والجماعت کا عقیدہ ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کو تمام چیزوں کا علم حاصل ہے یہ عقیدہ غلط ہے اور اس میں بھی کفر کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس میں کئی آیات انکار لازم آتا ہے جو آیت تمہارے سامنے اب اگر کوئی بریز بھی منطقی ہو تو اس سے پہلے اس کا دعوی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء کو علم کلی حاصل ہے یا علم اکسری یا عظم جزی حاصل ہے علم کلی یعنی تمام چیزوں کے غیر تمام غریبات علم اس کو حاصل ہے ان کو اس کو کہا جاتا ہے علم کلی تو یہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ ہوا مرجبہ کلزیہ کا منطقی اسلام اس کو کیا کہتے ہیں مرجب کلزیہ اور مرجب کلزیہ جو ہے اس کی نفیس کی کیا آتی ہے سادب جزیا اگر انہوں نے اس کو مان دیا کہ ہمارا دعویٰ مجیبہ کلیہ کا ہے تو اس کے مقابلے میں اس بات کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو عزم غیب کلیہ حاصل نہیں تھا بلکہ صرف ایک مثال اگر ان کے سامنے ایسی پیش کر دی جائے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ اس موقع پر اس کا عدم ان کو نہیں تھا مثال کے دو پر اگر وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگریز حاصل تھا اور پھر ان کے سامنے اگر صرف حضرت عائشہ کے واقع عفق کو پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہر گرگ پڑا اور اسی سواری کے نیچے دب گیا جس سواری پر وہ سوار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا تھا آ کے کا واقعہ پیش آیا اور پھر آیت تیمم نازل ہوئی آپ نے تلاش کروایا اور پھر واپس اگر حضرت عائشہ کی تدہیر کی آیتیں نازل ہوئیں وغیرہ یہ جو اتنا سارا لمبہ چھوڑا چکر ہوا یہ کیوں ہوا اس لئے کہ آپ کو حضرت عائشہ کے ہار کے بارے میں تغیب کا عدم حاصل نہیں تھا اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو بس ہمارا دعوہ ثابت ہو گیا اس لئے کہ ہمارا دعوہ تھا ایجاب قلدی کا اور ایج کل اس سلب جزی سے ہوگی ہو گیا ہو گی اور یہاں پر جو خالص الاعتقاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان اور کا علم دیا گیا تھا تو اور عالمی کلی دیا گیا تھا جوزی اور کلی دونوں دیے گئے تھے تو یہ ماکان اور ما کا علم دیا گیا تھا یہی بات ان کے مشہور عالم مفتی احمد یار خان نے جائذ حق کتاب میں بھی لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس موضوع پر دلائل نقل کیا ہیں۔ ان دلائل میں سے دلیل نمبر ایک کہہ دیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ علم ادم الاسماء كلها۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ناموں کا علم دیا تھا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور پھر مختلف تفاصیر کے حوالے سے ایسی باتیں نقل کی ہیں کہ جو ہمارے اور ان میں درمیان مختلف ہی ہیں ہی نہیں روح بیان اور تفسیر بیزابی وغیرہ تفسیر خازن وغیرہ ان کے حوالے سے ایسی باتیں نقل کی ہیں جو ہم بھی نقل کرتے ہیں اور انہوں نے بھی نقل کی ہیں کہ کس چیز کا علم دیا گیا تھا چیزوں کے ناموں کا علم دیا گیا تھا یا آدم علیہ السلام کو ان کی نسل کے ناموں کا علم دیا گیا تھا وغیرہ یہ مختلف طرح کے اقوال جمع کیے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو مفسرین نے جمع کیا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ہے نہیں آخر میں پھر فتوحات مکیہ کے حوالے سے کہا ہے فتوحات مکیہ شیخ ابو بکر ابنبی رحم اللہ کی کتاب ہے دو کتابیں ان کی ایک الفتوحات المکیہ اور ایک فصوص الحکم اور شیخ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ جو ہیں یہ انتہائی متنازع افراد میں سے ہیں ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحم اللہ نے جب ان کا تذکرہ سیر و اعلیٰ من میں کیا ہے تو ان کو زندگی کا ہے اور دوسری طرف ہمارے اکابر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کے بہت اونچے درجے کے امام تھے لیکن ان کی کتابوں میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو صوفیا کی اصطلاح حالت سکر میں کہی جاتی ہیں یعنی جب آدمی مست ہوتا ہے ہوش میں نہیں ہوتا مغلوب الحال ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کی زبان سے کچھ اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جن میں وہ خود اپنے ذاتی لحاظ سے تو معذور سمجھا جاتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی اتباع جائز نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کے لیے اتبا جائز نہیں ہوتی ہاں اگر وہ مغلوب الحال نہ ہو اور اس کے حالات اپنے کنٹرول میں ہوں پھر اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس میں اس کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوتا یہ خود صوفیاء کے ہاں بھی یہی اصول ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ مجدانی رحم اللہ نے مکتوبات میں کئی جگہ پر لکھا ہے کہ جب ان سے اس طرح کے سوالات کیے گئے تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کا جو جواب تمہیں چاہیے وہ حالت سکر میں دیا جا سکتا ہے حالت میں نہیں یعنی جب آدمی مغلوب الحال ہو وہ, سخت تو وہ جواب دے سکتا ہے لیکن جب مغلوب الحال نہ ہو تو اس کے لیے اس طرح کا جواب دینا جائز نہیں تو اس بات کو انہوں نے کئی جگہ استعمال کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے اشارات کیے ہیں کہ ان اشارات کو سمجھنا عام عالم کے لئے انتہائی مشکل ہے خصوصا اس آدمی کے لیے کہ جو اس لائن کا آدمی نہ ہو اس تصوف کی لائن کا آدمی نہ ہو اور اس ذہن کا نہ ہو تو اس کے لئے ان اشارات کا سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کی بالکل سیدھی سادھی مثال ہے اب عیسیٰ کے دوپر ہم یہاں پر بیٹھے گئے ہم میں سے اکثر ڈرائیور نہیں ہیں اور مکینک تو کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم ہمارے سامنے کوئی کہے کہ میری گاڑی کا ٹائرات ٹوٹ گیا کیا ٹوٹا ٹائر اب ٹائرائڈ جو ہے یہ گاڑی کا حصہ ہے اس کا پارٹ ہے اور اس میں استعمال ہوتا ہے تو اب اگر مکینک کے سامنے وہ کہے گا کہ ٹائرات ٹوٹ گیا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں سمجھے گا اس لیے کہ ہماری لائن نہیں ہے ہم کہیں گے یہ کہ بکواس کرتا ہے تو یہی کیفیت وہاں پر بھی ہوتی ہے کہ جس فن کے لوگ ہوتے ہیں تو اس فن کے لوگ وہی استداحات سمجھتے ہیں اور جو اس فن کے نہیں ہوتے تو وہ نہیں سمجھتے ہیں اب مثال کے طور پر اب اگر میں کسی کے سامنے کہوں کہ امام بخاری حجت ہیں ثبت ہیں سکہ ہیں وہ کہے گئے یہ پاگل ہے کون سی استداعی سمجھ گیا لیکن اگر کسی محدث کے سامنے کہوں فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے تو یہ فرق ہوتا ہے ہر فن کی استداحات اس فن والے سمجھتے ہیں دوسرے نہیں سمجھتے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ شیخ ابو بکر ابن العربی رحم اللہ کی کتابوں میں اخاقات بہت زیادہ ہیں. ان کی کتابوں میں بعد میں لوگوں نے بہت ساری چیزیں بڑھائی ہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہے تو اس وجہ سے ان کی کتابوں میں ہر بات کی تصدیق انتہائی مشکل ہوتی ہے یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی اچھا اب اس کے بعد یہ بات سمجھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ جی کہا ہے کہ اول نائب کان لہو صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفته آدم علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نائب اور خلیفہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام ہے یہ بات انہوں نے کہہ دی. اب تصوف کی لہن سے اس کا جو بھی مطلب ہو وہ ہو لیکن کسی کا خلیفہ ہونا اور کسی کا اس کا شیخ ہونا کسی کا مربع ہونا اور کسی کا مربی ہونا اس کا مسئلہ علم غیب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں لیکن یہ جس انداز سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل حاصل تھا کس کو حاصل تھا؟ حضرت آدم, آدم علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا وعلم علم آدم الاسما اکل لہا کے اعتبار سے اور جب ان کو علم غیب حاصل تھا جو خلیفہ ہیں اور نائب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر آپ کو بطریق اولا اس کا علم حاصل تھا یہ بات انہوں نے اس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے پھر آگے شفا ایک کتاب ہے قاضی عیاض رحم اللہ کی اور اس کی شرعہ ہے نسیم الریاض کے نام سے نسیم الریاض یہ اس کی شرعہ کا نام ہے اس شرعہ کے حوالے سے انہوں نے یہ عبارت نقض کی ہے کہ انہو علیہ السلام عریضت عزیل خلائق من لدن آدم اذا قیام سائع فعرفهم کلهم کما علم آدم الاسماء کلہا نسیم الریاض کے حوالے سے یہ نقد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے جتنی بھی مخلوقات آئے گی یہ تمام مخلوقات کو آپ پر پیش کیا گیا تو آپ نے ان سب کو پہچان دیا اسی طرح جس طرح کے آدم علیہ السلام نے تمام اسما کو پہچان دیا تھا یہ ہے پہلی دلیل اب یہاں پر چند چیزیں قابل توجہ ہیں. پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کے کھانے سے منفرمایا تھا. منفرمایا تھا. اور انہوں نے اس کے باوجود اس کو کھا دیا کیوں کھا دیا اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آگئے اور شیطان نے یہ کہا کہ شیطان نے کیا کہا کہ رب نے تمہیں اس لیے روکا ہے تاکہ تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے اس کو کھا کر اور یا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ گے اور قسم بھی کھا دیں اس پر اور آدم علیہ السلام کو پتا نہیں چل سکا کہ یہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے صحیح راستے سے ہٹا رہا ہے تو شجر ان انسمہ میں شامل ہے, یا نہیں؟ شامل ہے یا نہیں اگر وہ شامل ہے اور ان کو اس کا پتہ نہیں چلا اور اس کے فائدے اور نقصان کا بھی پتہ نہیں چلا اور اپنا اتنا سخت نقصان کر دیا کہ ان سے کپڑے بھی جنت کے چھن گئے اور وہ جنت کے پتوں کو اپنے بدن پر لپیٹنے لگے اور جنت سے ان کو نکلنا پڑا تو پھر یہ کیسا غیب ہے یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے ان کو ناموں کا علم دیا تھا تو ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمہ ایک ہے اسم اور ایک ہے مسمہ ایک نام ہے اور ایک جس کا وہ نام ہے تو یہاں پر اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ناموں کا علم دیا تھا تو نام کا لفظ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسمہ کا علم نہیں دیا تھا تو جب مسمہ کا علم نہیں ملا اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اسما کا علم دیا گیا تھا تو کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا مفو مخالف کے طور پر کہ مسمہ کا علم نہیں دیا گیا تھا اور جب مسمہ کا علم نہیں دیا گیا تو پھر علم غیب کیسے ثابت ہوا اور علم کلی کیسے ثابت ہوا دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ شیخ ابو بکر ابن العربی یا قاضی آیاز کی شفا یہ کتابیں ہیں تصوف کی یہ کس چیز کی کتابیں ہیں تصوف کی اور بات کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور ان کی ہر بات جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے عقیدے کا یہ مسئلہ کس چیز کا ہے عقیدے کا ہے جب یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو عقیدے کی بنیاد یا قرآن ہوتی ہے یا قرآن کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے یا احادیث سے اور رجما امت کو اس کی بنیاد بنایا جاتا ہے تصوف کی کتابیں یا فقہ کی کتابیں یا کوئی اور کتاب اس موضوع کی بنیاد بن ہی نہیں سکتی عقیدہ ہمیشہ قرآن سے یا احادیث متواترا اور رجما وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے بس یہ تین بنیادیں ہیں اس کی اس سے آگے اس کی کوئی بنیاد ہے نہیں تو پھر عقیدے کی بات ابن العربی کی عبارت سے یا قاضی عیاز کی عبارت سے کس طرح ثابت کی جا سکتی اچھا دلیل ہوگی دلیل ہو اللہ کے بھی عجیب شاندہ <coughs> کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے, گے؟ گواہ بنیں گے اچھا اور جب گواہ بنیں گے تو شاہد کے لیے شہادت ضروری ہوتی ہے اس چیز کا دیکھنا یہ جی ضروری ہوتا ہے اور نہ وہ گواہ کیسے بن سکتا ہے تو جب اس کے لیے شہادت یعنی اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے تو اس سے تو غیب کا علم ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہ بنیں گے اور آپ کی امت جو گواہ بنے گی یہ جی پچھلی امتوں کے لیے بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تو جن نبیوں کی امتیں ان کو جھٹ لائیں گی تو آپ کی امت کو لایا جائے گا جس طرح کی حادثوں میں تم نے تفسیر سے پڑھا ہے آپ کی امت جب گواہی دے گی تو پھر ان, کو ان پر جب اعتراض کیا جائے گا کہ یہ تو بات کی پیداوار ہیں ان کو کیا پتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا اور آپ کی گواہی قبول کی جائے گی یہ تو ہے احادیث میں اس کی تفصیل تو اب وہ ان کا کہنا اس سے یہ ہے کہ دیکھو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے اور یہاں پر شہید کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے اور شہید کے معنی حاضر ہونے کے بھی آتے ہیں آپ ہر جگہ حاضر ہیں آپ ہر چیز کے ناظر ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا علم ہے اس لیے تو آپ گواہ بنیں گے ورنہ آپ کے گواہ بننا کیسے جائز ہو جائے گا اچھا لطیفہ کے طور پر میں آپ کو عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بتلا دیتا ہوں آدمگیری وغیرہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مسئلہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں اور انہی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور گواہ کے طور پر اللہ اور رسول کا نام پیش کرے فقط کفر تو یہ کفر ہے اس لیے کہ اس نے نبی کو عالم الغیب سمجھ لی کفر کیوں ہے اس لیے کہ اس نے نبی کو کیا سمجھا عالم الغیب سمجھا جبکہ کہ آپ آدم الغغیب نہیں یہ بات سمجھ میں آگے اچھا اب یہاں پر یہ دلیل ان کی سمجھ میں آ گئی نا کہ گواہ کب بنیں گے جبکہ آپ کو علم ہو مکان اور مایکون کا علم ہو جب ہی تو آپ گواہ بنیں گے اور نہ پھر گواہ بننے کیسے جائز ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آگے اب یہاں پر چند چیزیں مزیدار ہیں سب سے پہلی مزیدار چیز تو یہ جی ہے کہ پھر آپ کی امت کو بھی عالم غیب ہونا چاہیے اس لیے کہ بھی ہے اگر رسول کو شاہد بننے کی وجہ سے غیب کا عدم حاصل ہو جاتا ہے تو ریتکون شہدہ ام امت ام ام ام کا کیا قصور ہے یہ جی کہ وہ عالم غیب نہیں بنتی اور اس کا کوئی بھی قائد نہیں تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث کے اتنے بڑے ذخیرے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گواہ بنیں گے کہ آپ کو غیب کا علم حاصل ہوگا یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا تو جب یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا تو پھر اپنی طرف سے ایک عقیدہ کے لیے استدلال کر کے بات کو مستمت کر کے اور اس کو استدلال کے طور پر پیش کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہاں اگر ذہن میں یہ سوال ہو کہ پھر آپ گواہ کیسے بن گے تو اس کا جواب احادیث میں موجود ہے کہ جب اگر آپ سے بھی پوچھا گیا گواہ بن گئے تم تو اس وقت ہے نہیں تو آپ جواب میں یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ نے بتلایا وہی کے ذریعے مجھے اللہ نے بتلایا کس کے ذریعے وحی کے ذریعے تو جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا تو وحی کا آنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے اور پھر وہی کی ضرورت کیا تھی سمجھ مارے یہ بات اللہ کا یہ بتلانا وہی کے ذریعے سے کہ ان پیغمبروں نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا تھا یہ وہی کا ناز ہونا ہی اس بار کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم حاصل نہیں تھا ورنہ وہی کو ناز ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ بھی سمجھ میں آگے اس کے ذمن میں انہوں نے تفسیر عزیزی کا حوالہ پیش کیا ہے کہتے ہیں کہ تفسیر عزیزی میں شہر عزیز اللہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ السلام متدع است بنور نبوت بردین ہر متدین بدی خود کے در کدام درجہ ازدینی من رسیدہ و حقیقت مشکل ہو رہی ہے او چیز و حجاب بدا استر می محجوبس پس او می شناسط گناہان شمارہ و درجات ایمان شمارا و اعماد بد ونک شمارہ و اخداس و نفا شمار لہذا شہادت او در دنیا بحکمی شرع در حق امت مقبول واجب البولست خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے نور کی برکر سے معلوم ہوتا ہے کیا چیز معلوم ہوتی ہے امت کے برے اور اچھے عمل امت کے برے اور اچھے اعمال یہ کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کون سا ہے اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ کتنے پردوں میں گرا ہوا ہے لہذا جب یہ امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے تو وہ گواہی قبول ہوگی اور واجب القبول ہوگی یہ خلاصہ ہے اس عبارت کا اور گویا کہ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امت کے خیر و شر اور اچھے اور برے آمد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے اور یہ بات کون کہہ رہا ہے شاہ عبد العزیز محدودی رحم اللہ کہہ لیکن اس عبارت کو اپنے مقصد کے لیے پیش کرنا بھی غلط ہے کیوں غلط ہے ایک تو اس وجہ سے کہ یہاں شروع میں لفظ آیا بنوری نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ چیز بتلائی جاتی ہے امت کے اچھے یا برے اعمال بتلائے جاتے ہیں تو نوری نبوت کی وجہ سے اور نور سے مراد وحی نبوت ہے وہی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک مشہور حدیث پڑھی ہے کہ کچھ لوگوں کو میرے پاس ہو جکو سر پر جب وہ آئیں گے تو ان کو روکا جائے گا فعقول اسے خابی میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں میری امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو تو مجھ سے کہا جائے گا کہ ان ما ماں بہادک آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ بدعات ایجاد کی فعقول میں کہوں گا کہ دوری ہو ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جس نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تو اب یہ جی حدیث سے ہی اور تم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برے اعمال کو نہیں پہچان سکیں گے اور نہ پہچاننے کی وجہ سے کیا کہیں گے کہ ان کو آنے دو جب آپ کو بتلایا جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا اس کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو یہ اس طرح کے واقعات جو بے شمار ہیں یہ تمام کے تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا علم حاصل نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے چند چیزوں کا علم جب آپ کو بتایا جاتا ہے تو وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تین تین کے من انباء الغیب وحیھا الیک ما كنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل هذا بہت سارے واقعات ہیں قرآن میں جو اللہ نے پچھلی امتوں کے بیان کیے ہیں اور آخر میں کیا کہا ماقن تریم کتاب ولد ایمان ما كنت انت ولا من قبل هذا یعنی ان چیزوں کا علم جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا آپ کو حاصل نہیں تھا یہ سمجھ میں اچھا اصل ہمارے جو اپنے دلائل ہیں وہ تو بار میں آئیں گے اور اس کے ذمن میں ان کے جوابات بھی تفصیل سے آئیں گے تو جو اللہ ذہن میں ڈالتا میں وہی بولتا ہوں تیسری دلیل جس پر بہت زیادہ ضرور لگا ہے وہ ہے آیت الکرسی شریف من ذا الذی يشفع عنده إلا بإذن آگے کیا ہے یا علم ما بين عیدیهم وما خلفهم ان کو ماکان اور مایکون کا علم حاصل ہے اور تفسیر النشاپوری اور تفسیر روح البیان کے حواضح سے کہا ہے کہ یام کی ضمیر جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ان کے ماکان اور مایک یعنی جو ان کے آگے جو پیچھے جو علم پہلے حاصل ہے جو بعد میں حاصل ہوگا اس سب کو جانتے ہیں روح البیان اور تفسیر تفصیل نشا یہ نشاپوری میں نے پہلی دفعہ انہی کی کتاب میں دیکھا آگے کیا ہے یادین جی وزا بشن یہ بھی کہتے ہیں جی یہ بھی کہتے ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں اولیا ہیں افتاب ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ان کا علم ایک قطر بھی نہیں ہے یہ مطلب ہے اس کا. حیدان اسی کو انٹرنیشنل منٹل کہتے ہیں اس لیے کہ آگے کیا ہے سیاح کرسی والارض اس سے کون مراد ہے یہاں آ کر گھٹر فیل ہو جاتا ہے یعنی شروع سے بات ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ عنوان مفتلا کس کو بنایا ہے اللہ کو مسدر اور مرکز کس کو بنایا ہے اللہ کو اور پھر آگے یہ تمام جمائر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اب اگر یہاں پر یا عالم مابین عیدی ما فہم کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں گے تو ان کا پہلے ذکر کرنا تو ضروری ہے پہلے تو ذکر اللہ کا آ چکا ہے اگر ذکر نہیں کریں گے تو قبل ذکر ہے تو قرآن میں اس کی کیسے گنجائش ہوتی ہے اور پھر یہ تمام صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ کسی اور کے ساتھ قائم ہو بھی نہیں سکتی اور اسی وجہ سے آیات الکرسی کو یہ جی بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے اس میں عظم ہے اور اس میں اللہ کی ایسی توحید بیان کی گئی ہے کہ غیر کا اس میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے یعنی غیر جو قابلی صفت ہو اس کا کسی اعتبار سے ذکر نہیں اللہ اللہ اللہ الحی القیوم رات خزت نوم لہو مافی سماوات و ماف عغذ منظر یام یا کرسی وات پھر آگے, وَسِعَ آگے وَلَا وَهُوَ <الْعَظِم> اب یہ جتنی بھی ضمائر ہیں بیچ میں ایک ضمیر کو جملہ معتریزہ کے طور پر لا کر یہ کہ ہے کہ یہ نبی کریم صدم کی طرف لوٹ رہی ہے جب کہ آپ کا سیاق میں بھی ذکر نہیں اور سباق میں بھی ذکر نہیں اور باقی تمام زمائر اللہ کی ذرا فلوٹ رہی ہیں تو قرآن کا تو دعوہ ہی ارجاز اور فساحت و بلاغت کے دوار سے سب سے اونچے مقام پر ہونے کا ہے اچھا آگے عالم الغیب فلا يظہر علا غیبه احداً الا من ارتزا میر رسول جی روف البان اس کی عبارت اصل بھی وہاں بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے گڑبڑ یہ جی کی ہے کہ وہاں انہوں نے اقوال نقض کیے ہیں تو ایک قود کے بارے میں یہ کہا کہ یا آدم و کیا کہا وقہ یعنی یہ قد راضی نہیں ہے فقیدہ کے ذریعے سے یہ تمریز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیشہ جو قد بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرجو ہے وہ راجی کو نہیں ہے راجے کوئی اور ہے تو یہاں پر بھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں جو ان کے مقصد کا ہو اس کو لے دی اور باقی جو اثر کو لے اس کو چھوڑ دیا جی آگے کہتے ہیں کہ آدم الغبی فضائی منتظہ مر رسول تفصیل خاصن آدی ہی الانبیاء و رسول یعنی یہ تفسیر خازن کے حوالے سے ہے یہ انہوں نے نقد کیا ہے کہ اللہ مدرتہ رسول کا مطلب کیا ہے کہ یوتھم کہ اللہ ان کو بتلا دیتا ہے کس کو بتلا دیتا ہے انبیاء کو اور رسولوں کو کیا بتلا دیتا ہے اجم غیب بتلا دیتا ہے تو اب اسے بھی علم غیب ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ تفسیر خاضم کا حوالہ دیا اعلان کی تفسیر خاصن میں صرف اطلاع کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو علم غیب کی کچھ چیزوں کی خبر دے دیتا ہے اسے علم غیب کل اور یا یہ کہ تمام مکان اور مایکون کا علم وغیرہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ مندہ میں رسول فعل یسو کو احاطی و اخاق احاط جی تو اللہ منتظہ رسولوں میں سے جس رسول سے وہ راضی ہو اس کو کچھ غیب کی چیزوں کا عزم دے دیتا ہے سب نہیں اس لیے سب کیوں نہیں اس لیے کہ فإنه یسوق من بین یدیه و من خلفه رسدہ آگے پیچھے گھونی ہے اس حد ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے محدود ہے وہ دیتا ہے لیکن سارا نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا کچھ دیتا ہے اور دلیل آیت کا یہی ایک زیشہ ہے تو اس کا اس مغرب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تمام ذرات کا علم حاصل ہے تمام مکان کا علم حاصل ہے تمام میکون کا علم حاصل ہے وغیرہ اچھا آگے جو آئے تھے کہتے وہ مکان اللہ اب یہاں پر اشتباع کا ذکر ہے غیب کا ذکر ہے ہی نہیں. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر متعلق کرے ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر دے اگر تم یوں کہو کہ رسولوں کو منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غیب دے دے تو یہ دعویٰ بھی زیادہ دی ہے اس کا پروف چاہیے اس کا پروف چاہیے ثبوت چاہیے اور ثبوت قرآن اور سنر سے چاہیے اپنی آخت سے نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں تفسیر خازن کا حوالہ دیا ہے لاکن اللہ یستی و اختار و مرس ہی میں یشا فیتو والا باز علم غیب کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے بعضوں کو پسند کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ علم غیب میں سے بعض غیب کا علم ان کو دے دیتا ہے یہ بات تفسیر خازن میں بھی اور تقریبا اس کے قریب قریب تفسیر بزائب میں بھی ہے تو اب یہاں پر تو علم باز باز علم بعض کا ذکر ہے اور یہ تو ہمارا بھی دعویٰ ہے جس بات کو ثبوت کے دور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بعض غیب کا علم دینا یہ تو ہمارا بھی دعویٰ ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بعض مقیبات کا علم انبیاء کو دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ علم کس کو دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ایک دلیل بھی ہے وعلمک اللہ نے آپ کو سکھایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اب علم کیسے علم غیب کا استدلال کرنا معظم تکنت عالم سے اس کی خود نفی ہوتی ہے۔ معظم تکنت عالم سے اس کی خود نفی ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا عدم حاصل نہیں تھا غیب کا عدم حاصل نہیں تھا اور جو آپ کی ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ نے بعد میں بوقت ضرورت بقدر ضرورت ان کا عدم دیا اس سے تو علم غیب کی نفی ہوتی ہے اس بات تو نہیں ہوتا اور پھر آگے جلالان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسے سے احقاب اور غیب مراد ہیں اور تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انصطلی اللہ علیہ کتاب و الحکمہ و اطاع کا اعلی اسرار ہیما اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا ان کے اثرار پر آپ کو مطلع کیا اور ان کے حقائق سے آپ کو واقف کرا دیا اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ایک اور تفسیر یہ رائے ہیں تفسیر حسینی یہ بھی میں نے پہلی دفعہ یہاں دیکھا ہے اور اس میں جو حوالہ دکھا ہے وہ بحر الحقائق کے حوالے سے یہ نام بھی میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے تو تفسیر حسینی کے حوالے سے دکھا ہے فَعَظِمْتَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ اب جو تفسیر ہی مجہول ہو اور یہ تم نے اصول پڑھا ہوگا کہ جس کتاب کا مصنف معلوم نہ ہو وہ کتاب معتبر نہیں ہوتی جس کتاب کا مصنف معلوم نہ ہو وہ کتاب متبر نہیں ہوتی اب خدا یہ کچھ ان سب کا تعلق ایک ساتھ ہے کہتے ہیں محافرت کتاب من شاہی ایک دوسرا یہ جی کہ ولارت ولایا کتاب مبین دو نظم نالی گل کتاب طبیان ذکل تین اور تفصیل کتاب الار بفی چار مکان حدیثرا ولاکن تصدیق الدی بین و تفصیل یہ پانچ ان آیات سے بھی یہ کرتے ہیں لیکن یہاں تو کتاب کا ذکر ہے اور کتاب کے بارے میں مبَصرین کے دو قول ہیں کہ اسے قرآن مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے اگر اس سے بالفرش وہ محفوظ مراد ہو تو اس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہے کہ جو فرشتے وہاں سے احکام لے کر دنیا میں آتے ہیں کسی پیغمبر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر بالفرز کتاب سے مراد قرآن مجید ہو تو اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن میں تمام ماکان اور میکون کا علم ہے قرآن میں تمام ماکان اور کا علم ہے چونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس اعتبار سے آپ کو بھی تمام ماکان اور کا علم حاصل ہوگا تو اس کے جواب میں صرف اتنی بات کہہ دینی بھی کافی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حفاظ قرآن ہیں اور جتنے بھی قرآن کے عالم ہیں ان سب کو بھی ماکان اور میکن کا علم حاصل ہونا چاہیے اس, لیے کہ وہ بھی اس کے لیے اگر ان کے بارے میں یہ اختیار نہیں کرتے تو پھر وہاں اور کوئی اور ہے نہیں. خلق الانسان میں انسان سے مراد دیا ہے تفسیر خاجن کے حوالے سے اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ قیدہ اراد بالانسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم علام البیان یعنی بیان ما كان و ما يكون لکہ وہ علیہ السلام نبئ ہیں ان خبر الاولین اور الاخرین اور عن یوم الدین سمجھ کہ یہاں پر انسان سے کون مراد ہے اعلان کے قیدہ کے ساتھ مذکور ہے لیکن کیا کہتا ہیں کہ کون مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ کو تمام مکان اور مےکن کا علم دیا گیا تو پھر بات تو یہ ہے کہ تفسیر خازن خود ہمارے ذی حجت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ الانسان میں انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دینا بغیر کسی مرجح کے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آگے تفسیر خاجن والے نے خود جو وجہ دائی ہے وہ یہ کہ نبی عن خبر الاولین آخری نوان یوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گزرنے والوں کی خبریں بتائی گئیں اور بعد میں آنے والوں کی خبریں بتلائی گئیں اور قیامت کے دن کی خبریں بتلائی گئیں اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں کی خبر بتلائی گئی ان کا کتمان عدم آپ کے لیے جائز تھا یا نہیں اگر ان کا کتمان عدم جائز نہیں تھا اور وہ خبریں ساری کی ساری آپ نے اپنی امت کو بھی بتلا دیں اور امت کو بھی وہ ساری خبریں معلوم ہو گئیں تو پھر امت کو بھی مکان اور مائیکون کا عدم ہونا چاہیے اور اگر آپ نے نہیں بتلائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کتمانی نیزم کیا جو آپ کے لیے جائز نہیں تھا ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ تمام چیزوں کی خبریں نہیں بتائی گئیں جو ضرورت کی چیزیں تھی صرف ان کی خبریں بتلائی گئیں اور وہ آپ نے عمر تک پہنچا دی اس کا تعلق کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں